ذرا وهم يعقلون ويتمتعون ويلهيهم العمل فسوف يعلمون ام محمد صلى الله عليه وسلم ان کو ان کے حال پر رہنے دو کے کھا اور فائدے اٹھا لیں اور تول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرکوم معین تھا ماتس کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے نزل اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو, تو دیوانہ ہے لو ماتین ما بل ملا اکین سواد اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا مانو نلا اکتا بلحق و ماں قانون ورین آپ کہیے کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مولت نہیں ملتی انا نزلنا و انا له بے شک یہ کتابیں نصیحت ہمیں نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگاہ بان ہیں اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استحضا کرتے تھے فی قلوب لا سنت اسی طرح ہم اس تقزیب جلال کو گناہ کے گلوں میں داخل کر دیتے ہیں سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے وَلَو فتحنا اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے اب سا بلو کا تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مقبول ہو گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے وَلْقَدْ جَعَلْنَا فِي وَزَيَّنَّا هَا اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا وہ حفظ نہ اور ہر شیطان رانے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے فِيهَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ <مَغْرُون> اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی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 اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں افسلیا اماسنا تم لگو گے قوضین اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہی آسمان سے میں برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث و مالک ہیں اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہے اور تمہارا پروزگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا وہ بڑا دانا اور خبردار ہے ہما من من مسون اور ہم نے انسان کو کھن سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے من من سمو اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھویں کی آگ سے پیدا کیا تھا وَإذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خالقٌ بشراً مِّن سلصال مِّن اور جب تمہارے پرو دگار نے فرشتو سے فرمایا کہ میں کھنکھنا خن سڑے ہوئے گاڑی سے ایک بشر بنانے والا ہوں تو ادا سب و نفت ہی مل روک لہو جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا جدید تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا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 انہ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو بردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی فم و حسون فن کا منلین اللہ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ برنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک وَالَرَبِّ بِمَا اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے ان عبادی جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بد رہا میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے سب ابو آبی بابین مخصو اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں آمین جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ وان ذا عنا ما في صدورهم من غل اخوانا على اور ان کے دلوں میں جو قدرت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نو کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نو وہ وہاں سے نکالے جائیں گے نبی احبابی انیم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں اذابی علی نبی ہو ابراہی اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو سلاماً وجلون جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے توجل بغلام مہمانوں نے کہا کہ ڈر یہ نہیں ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں شو <تُبَشِّرُون> وہ بولے کہ جب مجھے بڑھا پہ نیا پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو شو نا قبل حقیف لکم انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہو ہوجیے تمرحمت ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے کم المرسلوم کو مجرم اللہ پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں مگر لوت کے گھر والے کے ان سب کو ہم بچا لیں گے البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی فلمّا جاء آل إنكم قوم پھر جب فرشتے لوت کے گھر گئے تو لوت نے کہا تم تو نا آشنا سے لوگ ہونا کبھی ماں کانوی وا کبھی واد وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جن میں لوگ شک کرتے تھے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 لوچ نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا حسون عالمی اللہ سے ڈرو اور میری بے نہ کی جو وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت طرفداری سے منع نہیں کیا اللہ تم پاٮٔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر لو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے تو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگار نے آ پکڑا جغلیہ اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائی لِّلْمُتَوَسِّمِينَ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے وہ اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی تھے گار تھے ام ن ہوں امام تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجِرِ الْمُرْسَلِينَ وَآَتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْلِضِينَ اور بعد یہ حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تذیب کی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے مو پھیرتے رہے مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَمَا مَا كَانُوا <يَكْشِبُونَ> اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاسْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے قرآن العب اور ہم نے تم کو ساتھ آئے جو نماز میں دوہرا کر پڑی جاتی ہیں یعنی سورت الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمر کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور توازوں سے پیش آنا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 وَرَبِّكَ عمّا كانوا يعملون تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے مشرقی پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو ان كفيك فناء المستهزئين الذين يجعلون مع الله اله اخر ف سوف ہم تم ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ اور مربوط قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون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 بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اتا امر اللہ فلا عم ما اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا کر ہے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 خلق السماوات والارض بالحق تعالی عم ما یشرکون اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین اسی نے انسان کو نصفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں علانیہ جھگڑنے لگا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 سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بال رستے ٹیڑھے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا اللہ پی تیم وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پاؤں کو چراتے ہو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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواقر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَاللَّهُ جَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعِنُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ خود ان کو اور بناتے ہیں اموات غیر احیاء وما يشعرون ایانا يبعثون وہ لاشیں ہیں بے جان ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے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 یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے وہ اللہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ الْأَوَّلِينَ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں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 من قبله من عليهم عليهم من فوقهم من لا ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھی تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عزاب اواقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا قیامت کے دن بھی دلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہے جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں لوگ رسوائی اور برائی ہے الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُوا الشَّلَمَ مَا كُمْ مَا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 خیرولا دارمت اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا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 تمہارا ملو تو ان, کو ان کے امال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹے کر رہے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیل دیا شکول بدنام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 اور مشرق کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبروں کے میں اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ فمنهم من ومنهم من الارض كيف كان المكذبين اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کے اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو تو ان میں بعض ایسی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا على هداهم فإن لا يهدي من وما من اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے لنچاؤ تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا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 وَلَأَجْغُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا عادل تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے صبروا رَبِّهِم یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروٹ نگار پر بھروسہ رکھتے ہیں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 کیا جو لوگ بری بری چالے چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں پھنسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو او یوزی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 اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے ربہم من فوقہم ما اور اپنے پرورگار سے جو ان کے اوپر ہیں ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں سجدہ تلاوت وقال اللہ لا تتخذو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 پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں فتمتعوا تعلمون تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو آتا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرق دنیا میں فائدے اٹھا لو عنقید تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا لِمَا لَا نَصِيبًا مِمَّا تَ عَمَّا اور ہمارے دیے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں کافرو اللہ کی قسم کہ جو تم افطار کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی سب یس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 من ما اور اس خبر بس سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا زندگی برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یہ زمین میں گاڑ دے دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے للذين لا مثل المثل الأعلى وهو الحكيم جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہیں کے لیے بری باتیں شاع ہیں اور اللہ کو اعلیٰ زیب دیتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے وَلَوْ جو آخر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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أم لهم الحسنى لا جرم أم لهم نار وأم اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود لاپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دو کی آگ تیار ہے اور یہ دو میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے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 وما عليك الا لهم فيه لقوم اور ہم نے جو تم پر کتاب نازر کی ہے تو اس کے لیے کہ جس عمر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے ان في ذلك لقوم اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے کی بعد کیا بے شک اس میں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 اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رسق کھاتے ہو جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں قدرت سے خدا کی نشانی ہے اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں شفا کلینا تل یت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 ان اللہ اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بات ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے عیب ہو جاتے ہیں بے شک اللہ سب کو جاننے والا اور قدرت والا ہے واللہ فضل بعدكم نرمت اللہ اور اللہ نے رشق دولت میں باس کو باس پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مبلوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وعفدة ورزقكم من الصيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.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 اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور میں کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں فلا الامثال ان يعلم وانتم لا تعلمون تو لوگو اللہ کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ صحیح مثالوں کا طریقہ اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے رب الله مثلا عبد مملوك لا يقدر على شيء ومرزقناه من رزق حسن ومرزقناه من رزق حسن فالله ينفق في قم بصرا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل اكثره لا يعلم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 وقال الله اللهم الرجلين احدما ابكم لا يقدر على شيء والله كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يعمل بالعجل وهو على صراط مستقيم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 اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تم کو کان اور آخری اور دل اور ان کے علاوہ اور عذاب سے تاکہ تم شکر کرو کئی لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں ان کو اللہی تھامے رکھتا ہے ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبائها وأشعارها أساقا ومطاعا إلى حين اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے چوپاوں کی کھالوں سے تمہارے لیے جن کو تم سب دیکھ کر سفر اور ہضر میں کام لاتے ہو اور ان کی اون اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں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 اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تکلیف کی جائے گی اور نہ ان کو محلت ہی دی جائے گی اہم کو لو ربنا اولا ایشو کا لو ربنا الا ایشو کا جینک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 ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على آقلا ونزلنا عليك الكتابة ديانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمون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 اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے آئی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو رکھوانا وقد جعلتم ان يعلم ما تفعلون اور جب اللہ سے کرو تو اس کو پورا کرو اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا زمین مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے وَلَا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا پھر اس کو توڑ توڑ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے اور جن باتوں میں تمہیں اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا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 وَلَا تَأْخُذُوا آيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِيَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَظُنُّوْنَ أَنَّكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَذُوقُوْنَ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد رکھڑا جائیں اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے اور اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو کیونکہ ایفا عہد کا جو سلا اللہ کے یہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے ما عندكم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے امال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے من حمل صالحا من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 جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار نگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به اس کا زور انہیں لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے بس فسے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں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 یہ لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے اللہ علیم ہے اس طرح تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں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 لائک مستحب الدنيا علی و ام اللہ لا القوم یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا اور اس لیے کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ اللہ علی و و و هم الغافلون یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے موہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لا جرم فی الخاسرون کچھ شک نہیں کہ یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے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 مغرب الله مسكين قيه كانت امنه متمكنه ياتيها الحارث ودا ياتيها الحارث وادم من كل مكان فكثرت بأهل الله فزاد الله فاناقع الله لتاجيوع والخوف بما كانوا يسلعون اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان سے بستی تھی ہر طرح سے رزق با فراہ چلا آتا تھا مگر ان لوگوں نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری شکریہ تھی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا وَلَقَدْ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا لایا سون کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے بس <تَعْبُدُون> اللہ نے جو تم کو حلال طیب رسق دیا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَعْمَ الْحِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِخَيْلِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِطُّ تُرَّهِ مَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَفُورٌ رَّحِيمٌ اس نے تم پر مردار اور لہو اور شور کا گوشت حرام کر دیا ہے اور جس چیز پر اللہ کے نام پکارا جائے اس کو بھی ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرکی کے گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ نکلنے والا تو اللہ بسنے والا مہربان ہے وَلَا ان ان اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے تو مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا عذاب جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے اس کو عزاب علیم بہت ہوگا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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ السُّوءَ وَبِجَهَالِكَ كُنْتَ وَطَامُون بَعْدَ ذَالِكَ وَأَصْلَحُ ثُمَّ تَامُون بَعْدَ ذَالِكَ وَأَصْلَحُ إِنَّ رَبَّكَ لِبَاقٍ جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نکوکار ہو گئے تو تمہارا پرورگار اور نکوکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے مستقبل <سلام>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 ثم ان اتبع وما كان من پھر ہم نے تمہاری طرف وہی ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں جن نے اس میں اختلاف کیا اور تمہارا پرورددار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے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 اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ بدن کرتے ہیں اس سے تندیل نہ ہو ان اتقوا هم محسنون کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے صدق سدا کلا من قرسول کریم اللہ کا دینا کرین